أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السمد دعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا دو قسم کی شرک کی نفی کی جا رہی ہے شرک فی العلم اور شرک ف التصرف یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے متصرف اور مختار صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر کسی کا اختیار نہیں صورت میں ان دونوں مقاصد پر دو دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں شرک فی العلم کی تردید میں دو واقعات ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر وہ اپنی لاٹھی کی حقیقت کو جان نہ سکے بلکہ ان سے اس سے ڈرے اور واقعے میں دیگر بھی باز دلائل تھے ان کی علم غیب کی نفی پر دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی اور شروع میں کہا کہ میں نے داود اور سلیمان کو علم دیا تھا لیکن اس پوری بادشاہی میں بلقیس کی مملکت سے وہ باخبر نہیں تھا اور ہد, ہد وہ یہ پیغام لاتا ہے احد تو بما لم تو ہی میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے تو حضرت سلیمان عالم الغیب نہیں ہے دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں کلفی سماوات اول اردل بلّہ کے اوپر آسمان اور نیچے زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے شرک تصرف کی تردید میں اور نفی میں دو واقعات ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا کہ وہ بھی سلامتی میں اللہ کے محتاج تھے ان کا اپنا اختیار نہیں تھا اور دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا کہ وہ بھی نجات اور سلامتی میں اللہ کے محتاج تھے دونوں واقعات کا خلاصہ ایت نمبر 59 میں کہ وقول الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون وہی اللہ سلامتی دیتا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کو سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں اور پھر اس کے بعد دو واقعات شرک فی العلم کی نفی پہ اور دو واقعات شرک فی تصرف کی نفی پہ یہ ذکر کیے گئے اور آیت نمبر انسٹھ میں اور پھر آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر چونسٹھ تک کہ ان آیات میں مسل الح کی وضاحت کی گئی اور ان آیات کو ہم نے تمسیلی انداز میں پڑھا ان ایک ایسے واقعے کی انداز میں تاکہ ذہن میں مسل اللہ جو ہے یہ بیٹھ جائے اور میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ آپ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ کی بحث یہ دیکھیں اور قرآن نے جہاں جہاں کہیں پہ مسل اللہ کو بیان کیا ہے تو وہاں پہ سر فہرست اللہ کی ان دو صفات کا تذکرہ کیا ہے خواہ وہ آیت الکرسی میں ہو خواہ وہ سورہ عالم میں اس کے آغاز میں ہو جہاں کہیں پہ مسئلہ اسی طرح یہاں پہ سورہ نمل میں تو وہاں پہ ان دو صفات کا تذکرہ وہ کیا جاتا ہے ایک عالم بک الش ہر ایک چیز کو جاننے والا اللہ ہے اور دوسرا متصرف کہ ہر ایک چیز میں اختیارات اللہ کے ہیں قدرت اللہ کی ہے یہاں پہ بھی مسئلہ الہ پر آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک ان آیات میں اللہ کی قدرت اور تصرف کا بیان ہے اور آیت نمبر 65 میں اللہ کے علم کلی کا کہ علم غیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی وہ عالم الغیب نہیں پھر اس کے بعد زواجر دیے گئے منکرین قیامت کو منقرین قیامت کو جواجر دیے گئے اور پھر قرآن مجید جی منقرین قیامت کو زواجر دیے گئے جی اور ساتھ میں پیغمبر کو تسلی دی گئی آیت نمبر اٹھہتر میں آیت نمبر اناسی میں زواجر دیے گئے منکرین قیامت کو آیت نمبر ستر میں بھی تسلی دی گئی پیغمبر کو آیت نمبر اکتر میں زجر منکرینِ قیامت کو جی اسی طرح آیت نمبر چورہتر میں تسلی پھر دی گئی پیغمبر کو آیت چھہتر میں قرآن کی عظمت یہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن یہ تو وہ مسائل بیان کرتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل نے جن اکثر مسائل میں اختلاف کیا ہے تو یہ قرآن تو وہ بیان کرتا ہے تو اگر یہ لوگ اس قرآن کی تابیداری کریں گے تو ضرور جو ہے وہ ہدایت پائیں گے اور پھر قرآن کی ہدایت اور رحمت کا تذکرہ یہ کیا گیا اور آیت 78 میں پھر تسلی دی گئی پیغمبر کو کہ ان سے یہ اللہ کی مدد یہ جو مؤخر کی گئی ہے کوئی بات نہیں بروز قیامت اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور آپ اے پیغمبر اللہ پر بھروسہ رکھیں اب ان آیات میں آیت نمبر اسی میں گزشتہ آیت میں کہا گیا گزشتہ آیات میں وہ ان نہو لہود و رحمت قرآن مجید یہ سراسر ہدایت ہے اور یہ سراسر رحمت ہے تو اب یہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن یہ ان لوگوں کے حق میں نافع ہے اور قرآن ان لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہے کہ جو اسے سن کر اس کے اثر کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا یقین کریں اور وہ قرآن کو سن کر فرما بردار بنیں لیکن یہ جو مکہ والے ہیں یہ جو مشرقین ہیں ان کے دل یہ مردہ ہو چکے ہیں یہ کان کے بہرے ہیں اور انہوں نے پیٹ پھیری ہے حق کو تو یہ ان کو بات جو ہے وہ کیسے سنائی جا سکتی ہے یہ آنکھوں کے اندے بھی ہیں اور اے پیغمبر اگر آپ انہیں گمراہی سے نکالنا چاہیں تو یہ گمراہی سے آپ انہیں نہیں نکال سکتے وجہ یہ کہ آپ کی دعوت کا فائدہ یہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتا ہے کہ جو اس کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور جو سرے سے تیار نہ ہو زد اور اعنات پر ڈٹا ہوا ہو تو یاد رکھیں آپ نہ تو انہیں اپنی بات کو سنا سکتے ہیں نہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور نہ انہیں راہ راست پر یہ لا سکتے ہیں تو قرآن مجید یہاں پہ ان کی تجبی جو ہے تو یہ مردوں کے ساتھ یہ دے رہا ہے جیسے مردہ وہ سرے سے وہ سنتا ہی نہیں تو ان کا حق کو سننا اور اس پر کوئی کان جو ہے وہ نہ دھرنا اسے کوئی توجہ نہ دینا یہ بالکل اس کی ایسی مثال ہے جیسے اس نے کوئی بات سرے سے سنی ہی نہ ہو مثلا قرآن کا درس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں توحید کی وضاحت کرتے ہیں شرک کی مذمت کرتے ہیں اور کل کو ایک قرآن والا وہ اسی طرح شرک کے اس گڑے میں پڑا ہوا ہو اور کل کو آپ دیکھیں کہ وہ اسی طرح قبروں کو پوچھتا ہو پیروں کے قدموں میں وہ پڑا ہوا ہو تو اس کی مثال اس مردے کی طرح ہے کہ جس میں سرے سے سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں مردے کی, مردے کی مانند ہے. یعنی اس نے آپ کی برابر ہے تو ایسی مثال ہے کہ گویا کہ اس نے سرے سے یہ باتیں سنی ہی نہیں ہے الموتا بے شک آپ نہیں سنا سکتے پیغمبر الموتا مردوں کو یہاں پہ مشرقین مکہ کی جو تشبیح ہے اور یہاں پہ جو مخاطبین ہے تو ان کی تشبیح موتا مردوں کے ساتھ دی گئی ہے بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور آپ نہیں سنا سکتے بحروں کو آپ آواز نہیں سنا سکتے بلانا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں حق کی طرف بلائیں اور وہ بہرے بنے ہوئے ہیں ایزا ول مدبرین ایزا ودبرین جب وہ مڑے مدبرین پیٹ پھیر کر, کر مڑیں تو وہ آپ ایسے بہرے کو نہیں سنا سکتے موتا میت کی جمع ہے مردے کو کہتے ہیں اور موتا مردوں کو سما یہ اسم کی جمع ہے جیسے قرآن نے کہا تھا تو سم یہ اسم کی جمع ہے بمانے بحرے کے اور آگے جو ہے اگلی آیت میں لفظ آ رہا ہے عم عم تو وہ کی جمع ہے اندے کو کہتے ہیں یہ الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں اور یہاں پہ یہ قید کیوں لگائی کیونکہ بہرا جو ہے وہ بات کہنے والے کی طرف یعنی جو متکلم ہے تو اگر اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ بات کرنے والے کے ہونٹوں کی حرکت سے بھی تھوڑی بہت بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکال رہا ہے ٹھیک ہے بہرا ہے سنتا نہیں ہے لیکن کم از کم اس کی ہونٹوں کی حرکت سے وہ اتنا جان لیتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن اگر ایک بہرا ایسا ہو کہ وہ پیٹ پھیرے ہوئے ہو تو وہ بالکل نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اسے اسے ہونٹوں کی حرکت جو ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گی تو اسی لیے قرآن نے کہا ادا ولومرین ساتھ میں یہ قید لگائی پہلے اس اگلی آیت کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں ومان تبادل مان تو بے آندولا لتیم اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر بے حادم راہ دکھانے والے پیغمبر آپ اندوں کو ان کی گمراہی سے راہ نہیں دکھا سکتے ان تسم اور نب آیات نا جہ آپ نہیں سنا سکتے حق کو اللہ میم نب مگر اسے ہی کہ جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر فہم مسلمون وہ ہیں اللہ کے تابے دار وہ ہیں منقاد اللہ کے تو یہ تو آیت کا لفظی ترجمہ تھا اور یہ تو آیت کا یہ آسان یہ ترجمہ تھا یہاں پر ان آیات سے ان آیات کے زیر بحث جی ایک اور مسئلہ اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ انہی آیات کو سماعلم مردوں کے سننے کے بیان میں یہی آیات یہ بطور دلیل کے ہیں اور یہ وہ اہم آیات ہیں کہ جو اس مسئلے میں بطور دلیل کے وہ پیش کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ عنوان ہی ٹھیک نہیں ہے یہ یعنی بعد کے لوگوں ایجادت ہیں سماع الموتا اگر یہ کوئی یعنی کوئی حدیث کی اصطلاح نہیں ہے سماع المتا یعنی مردوں کا سننا حالانکہ ہمارے استاد محترم وہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ تمہارا تمہاری بحث جو ہے وہ ہمارے ساتھ سما المتا آیا تم انہیں مردہ مانتے ہو جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور تم ان کے سننے کے قائل ہو آیا تم اسے مردہ مانتے ہو کیونکہ اس عنوان سے تو بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ تم اسے مردہ سمجھتے ہو حالانکہ پر قبر میں اس کے زندہ ہونے کے بھی قائل ہوتے ہیں کیونکہ سننے کے قائل ہوتے ہیں دیکھنے کے قائل ہوتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ یہ عنوان سماع الاحیاء ہو یعنی زندوں کا سننا تو سب سے پہلے تو یہ عنوان یہی مشکوک ہے اور یہی قابل اعتراض ہے چاہیے تو یہ کہ یہ سماع الموتہ کی بجائے سماع الحیہ ہوتا یعنی زندوں کا سننا یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے جو دیگر ہیں اور بدعی عقائد ہیں تو اسی مسئلے کی وجہ سے دیگر بدعی عقائد نے اور گمراہ کن عقائد نے جنم لیا ہے تو اسی وجہ سے ان تمام گمراہیوں کا جو بل اس کی جو جڑ ہے تو اس جڑ کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اس جڑ کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم یہ مسئلہ اس لیے ہیں تو انہوں نے جنم لیا ہے مثلا مردوں سے جو شفاعت کا عقیدہ ہے ان کو ان سے جو توصل کا عقیدہ ہے وسیلہ ان کی ذات کا وسیلہ مردوں کا جو پیش کیا جاتا ہے اسی طرح مردوں سے اپنی حاجات طلب کرنا یہ عقائد ہوتا ہے کل کو پھر اسی انی مردوں کو پکارا جاتا ہے کیونکہ جب یہ عقیدہ بن جائے کہ یہ سنتے ہیں تو کل کو پھر یہ عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے حال سے باخبر ہیں اور وہ ہماری مدد کو بھی پہنچتے ہیں تو اسی وجہ سے اس عقیدے سے دیگر بہت سارے غلط عقائد نے جنم لیا ہے تو اسی لیے ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں مردوں کے نہ سننے پر جس کو عدم سماع موتا کہتے ہیں اور جس کے ہم قائل ہیں کہ مردے نہیں سنتے یہ بات قرآن مجید کی تین سریح آیات سے ثابت ہے تین واضح آیات سے ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے ان آیات میں یہ دو آیات یہ بالکل ایک جیسی ہیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمل آیت نمبر اسی اور دوسری آیت ہے سورہ روم آیت نمبر باون یہ جی اگلے پارے میں یہ آ جائے گا سورہ روم آیت نمبر باون ہے صرف ان دونوں آیات میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ انکلا تسمع الموتا ہے اور سورہ روم آیت نمبر باون فانکلا وہاں پہ انکا پہ فا داخل ہے دونوں آیات میں صرف یہ فرق ہے لیکن آیتیں دو ہو گئیں ایک سورہ نمل آیت نمبر اسی جو ہماری زیر بحث آیت ہے اور دوسری سورہ روم آیت نمبر باون ہے تیسری جو آیت دلیل ہے مردوں کے نہ سننے پر اور وہ ہے فاطر کی آیت نمبر 22. 22 میں پارے میں ہے اور وہ آیت نمبر 22 ہے وہ نمبر الْقُبُورِ زندہ اور مردے یہ برابر نہیں ہے زندہ اور مردے یہ کسی بھی صفت میں برابر نہیں ہے ہاں انہ مَنْ شاہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سنانے میں کوئی شک ہے ہم کہتے ہیں اللہ تو اس دیوار کو بھی سنا سکتا ہے کہ اللہ تو درختوں کو بھی سنا سکتا ہے بلکہ سنانا کیا اللہ تھے ان, ان سے ان سے باتیں بھی کہلوا سکتا ہے کہ اللہ ان میں نطق جو ہے وہ بھی پیدا کر سکتا ہے تو کل کو تم کیا کہو گے کہ دیواریں جو ہے وہ بھی سنتی ہیں یہ عقیدہ بھی منا لو کل کو تم پھر یہ بھی کہو گے کہ درخت بھی سنتے ہیں کہ جی اللہ کے سنانے میں اور اللہ کے کہلوانے میں اللہ اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے ایک ہے اللہ کی قدرت یہ الگ بات ہے لیکن قرآن جس عقیدے کو ذکر کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اسی لیے اللہ کی قدرت میں کوئی بحث نہیں ہے وہ تو چونٹیوں سے بھی باتیں جو ہے وہ کہلوا سکتا ہے وہ تو ان کی باتیں بھی سلیمان کو سنوا سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وہ تو بطور پیغمبروں کے موجزے کے اور اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے لیکن کل کو ہم دیوارے سنتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا اللہ سنا سکتا ہے تو اللہ تو سنا سکتا ہے لیکن تمہارے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ دیوار جو ہے یہ دیوار سنتی ہے اللہ کی قدرت میں تو کوئی شک نہیں لیکن اللہ کی قدرت کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ دیوار جو ہے یہ ہماری باتیں سنتی ہے دلیل کیا ہے اس پر وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمًّا فِي الْقُبُورِ اور نہیں ہو تم اے پیغمبر سنانے والے انہیں جو قبروں میں ہیں یہ تین آیات یہ تو بالکل سریح ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات ہیں تقریبا درجن بر آیت ہیں آیتیں ہیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں کہ جو وہ بھی یعنی ان میں اشارات ہیں کہ مردے نہیں سنتے مثلاً سورہ انعام آیت نمبر مثلاً <تصفح> <سؤال> یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے تحت مفسرین نے مردوں کے نہ سننے کی وہاں پہ بحث کی ہے اور مردوں کے نہ سننے کی انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اشارات کیے ہیں کہ یہ آیت بھی دلیل ہے لیکن تین تو سریع آیتیں ہیں سورہ نمال اسی سورہ روم باون اور سورہ فاطر آیت نمبر بائیس یہاں پہ میں صرف اس بحث کا ایک مختصر خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں دیگر جو دلائل ہیں سورہ انعام آیت نمبر چھتیس ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 13 اور چودہ بھی ہے ان تدعوہم لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم اسی طرح سورہ اخخاف آیت نمبر 5 اور چھے وَمَن اضلّ مِمَّن يَدعُو مِن دُونِ الله مَن لا يَستجيبُ له الى يومِ القيامة وَهُم عن دعائهم غافلون اور وہ اولیاء کرام وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے حضرت ہزر کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا تھا فاماته الله مئات عام اور انہوں نے کیا کہا تھا لبث تو یومًا او بعد یوم وہ باقیہ پورا اس بات پر دلیل, دلیل ہے کہ مردہ وہ نہ دیکھتا ہے اور وہ نہ سنتا ہے اسی طرح اصحب کاف کا واقعہ مستقل واقعہ انہوں نے تین سو نو سال اس غار میں گزارے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے جب اٹھے لبس نہ ایک, ایک دن کا کچھ حصہ تو تقریباً یہ دیگر دلائل میں پانچ آیات یہ تو میں نے بتا دی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس کے برعکس قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے مصرح تو نہیں ہے کہ کہ جس میں تصریح ہو کہ مردے سنتے ہیں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ اشارہ تک موجود ہو کہ مردے سنتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں مردوں کے نہ سننے کی یہ تین واضح آیات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں کہ جن کی طرف یہ میں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر آئیں اس آیت کی طرف جو ہماری زیر بحث آیت ہے اور یہ قرآن میں دو جگہ ہے۔ ان نقلات اسمع الموتى اور فئن نقلات اسمع الموتى سورہ النمل آیت نمبر 80 اور سورہ روم آیت نمبر 52 اس آیت میں جو مردوں کے سننے والے ہیں تو وہ اس آیت پر کیا شبہات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ لازمی انہوں نے بھی تو کچھ شبہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جی آیت میں اسما کی نفی ہے, یہ اسماع ہے اسماع باب افعال ہے یعنی آپ اے پیغمبر نہیں سنا سکتے اس میں نفی سما تو نہیں ہے اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مردے نہیں سنتے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نہیں سنتے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قرآن نے جیسے کفار کی تجبی دی ہے مردوں کے ساتھ اسی طرح بہروں کے ساتھ بھی اور اگلی آیت میں تو اندوں کے ساتھ بھی دی ہے تو اس کا مطلب یہ تمہارے اس دلیل کے مطابق تم مردوں کو نہیں سنا سکتے پیغمبر جبکہ مردے سنتے ہیں تو چلو ذرا آگے بڑھو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیغمبر آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے ہاں البتہ بہرا جو ہے وہ سنتا ہے تو پھر اگر بہرا سنتا ہے تو وہ بہرا کہاں کا رہا قرآن نے یہی پہ عیسائیت میں اس شبے کا جواب دیا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدم اسماع جو ہے فن آدم السما کہ اسماع۔ کی نفی جو ہے تو یہ آدم السما کو مستلزم ہے یعنی اسماع جو ہے یہ اصل ہے جب قرآن نے اصل کی نفی کر دی تو سما جو فرا ہے اس کی نفی جو ہے وہ خود بخود وہ ہو گئی وہ خود بخود وہ ہو گئی یہاں پہ اس آیت میں دوسرا شبہ جو ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اصل میں آیت میں کفار کی تجبی جو ہے وہ موتا مردوں کے ساتھ دی گئی ہے جبکہ ابو جہل جو ہے وہ تو بہرا نہیں تھا بلکہ وہ تو سنتا تھا لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ فائدہ نہیں حاصل کر جس طرح مردے کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا اسی طرح یہ کفار جو ہے تو یہ بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے تو ہمارا وہی جواب ہے جس طرح یہاں پہ کفار کی تجبی مردوں کے ساتھ دی گئی ہے اسی طرح کفار کی تجبی بہروں کے ساتھ بھی دی گئی ہے کہ وہ بہرے ہیں اور پھر جب وہ پیٹ پھیر کر دوسری طرف جو ہے وہ دیکھنے لگے تو بہرا جو ہے تو وہ تو بالکل سننے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا اسی لیے رشید احمد گنگوہی رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تشبیہ جو ہے یہ نہ دی جائے تو پھر یہ تشبیہ صحیح نہیں بنتی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے ورنہ ابو جہل جو ہے وہ تو بہرا نہیں تھا وہ تو سنتا تھا تو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ پھر تشبیہ جو ہے وہ صحیح نہیں بنتی کیونکہ یہاں پہ جس طرح مردوں کے ساتھ تجبی دی گئی ہے تو اسی طرح بہروں کے ساتھ بھی تجبی دی گئی ہے اور بہرا تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں سننے کی صلاحیت سرے سے ہو ہی نہیں اسی طرح اگلی آیت میں اندہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو اس کا مطلب تو یہ کہ اے پیغمبر آپ اندھے کو راستہ دکھا نہیں سکتے آپ نہیں دکھا سکتے جب کہ اندھا جو ہے وہ تو دیکھتا ہے تو پھر وہ اندھا کہاں کا رہا تو یہ شبہات ہیں تیسرا شبہ جو ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں اس آیت سے جو سماع موتا کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے, سماع پر سرے سے استدلال درست ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ اس آیت میں سرے سے یہ بات ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اس آیت سے صحابہ کرام نے مردوں کے نہ سننے پر استدلال نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی نہ کرتے اس آیت سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی پیش نہ کر رہے ہوتے اس آیت کو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بخاری اور مسلم کی روایات میں اگر انہوں نے اس آیت کو اور سورہ فاطر کی آیت نمبر بائیس کو بطور دلیل میں پیش نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی اس آیت کو بطور دلیل جو ہے وہ پیش نہ کرتے بخاری کی روایت میں آتا ہے بلکہ آگے اس روایت کو وہ ہم ذکر کر بھی دیں گے قلیب بدر کی روایت کو تو یہ تو تھا اس آیت کے حوالے سے جو شبہات ہے ہمارے استاد محترم وہ اس مسئلے میں بحث کرنے والوں سے ایک آسان سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ عقائد میں سے ہے یا یہ فروغی مسائل میں سے ہے عقائد یہ اصولی مسائل میں سے ہے یا فروغی مسائل میں سے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ مسئلہ یہ عقائد میں سے ہے تو عقائد میں تھے عقائد میں تو یہ اصولی بات ہے کہ عقائد ثابت ہوتے ہیں نصوص قطریہ سے نصوص قطریہ یعنی قرآن کی آیات سے اور یا احادیث متواترہ سے یا زیادہ سے زیادہ اجماع صحابہ سے عقائد تو اگر تم اسماعی اس موتا کے اس مسئلے کو عقائد میں سے سمجھتے ہو تو پھر یا اسے قرآن کی آیت سے ثابت کرو قرآن کی ایک آیت پیش کرو کہ جس میں یہ ہو کہ مردے سنتے ہیں یا احادیث سے احادیث متواترہ سے کہ جس کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ کہ اسے ہر طبقے میں اتنی کثیر تعداد روایت کرے کہ عادتاً اس کثیر تعداد کا جھوٹ پر متفق ہونا جو ہے وہ محال ہونا ممکن ہو یعنی اسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو, تابعین کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو, تبا ہر طبقے میں وہ ایک کسرت ہو اور وہ کسرت جو ہے وہ بڑھتی جائے تو احادیث متواترہ سے عقائد جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں ایک حدیث کے جس کی بالکل سینکڑوں سندیں ہوں آپ کو ایسی حدیث جو ہے وہ پیش کرنی پڑے گی اور یہ زیادہ سے زیادہ اجماع صحابہ اگر تمہارے نزدیک یہ مسئلہ عقائد میں سے ہو اور اگر تمہارے نزدیک یہ مسئلہ عقائد میں سے نہ ہو بلکہ یہ فروعی مسائل میں سے ہو تو فروعی مسائل میں سے تو تم جس امام کے اپنے آپ کو مقلط کہتے ہو اپنے آپ کو اگر حنفی کہتے ہو تو حنفی اور علما کا ان کی کتابوں میں یہ مسلک ہے کہ مردے نہیں سنتے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے اور یہ تمام احناف کا یہ مسلک ہے فقہ کی ہر کتاب اٹھا لیں اور اس میں جو قسم کا باب ہے تو قسم کے باب میں یہ مسائل دیکھیں ہمارے فقہائے احناف وہ کہتے ہیں من حلفہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ قسم اٹھائے کہ وہ لا یکلم فلانا کہ وہ فلان شخص سے جو ہے وہ بات نہیں کرے گا ایک شخص اپنی زندگی میں یہ قسم اٹھا لے کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا اور وہ شخص مر جائے اور یہ شخص جس نے قسم اٹھائی ہے اور وہ آئے اور وہ وہ آئے اس کی میت کے سرہانے وہ کھڑے ہو جائے اور وہ اس سے بات کرے تو اس شخص کی قسم جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی لا ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا اب جب وہ شخص مر چکا ہے تو مردے میں وہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے اور بات تو ہم کہتے ہی اسی کو ہیں کہ وہ اپنے منہ سے نکالے اور یہ شخص جو ہے تو یہ اسے سن سکے اس مرد مردے میں وہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس شخص کا قسم جو ہے وہ نہیں ٹوٹا اور یہ اپنے قسم میں وہ ہانس نہیں ہوا اسی لیے وہ قسم کا کفارہ نہیں دے گا احناف کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھ لیں ایک مسئلہ جو ہے وہ ہماری فقہ کی کتابوں میں حبیث کی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہوتا ہے اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں تو بعض محدثین دیگر فقہا وہ موت کے بعد بھی میت کو تلقین کرنے کے قائل ہیں اسی لیے اگر آپ پنجاب میں جو مثلاً بعض بریلوی حضرات ہیں تو اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ مردے پر جب مٹی وغیرہ وہ ڈالنے اس کی قبر پہ تو وہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ اسے تلقین کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن احناب جو ہے وہ اس کا مانا تلقین للمیت کو وہ جس حدیث میں آتا ہے لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ کہ اپنے مردوں کو تلقین کرے تو وہ موتا کا معنی کرتے ہیں قبل ان الموت. یعنی اس شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں کہ جسے موت کی علامات ظاہر ہوں ابھی موت اسے آئی نہیں ہے یہ تعویل کیوں کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مردے کو تلقین کرنا یہ آبس ہے یہ بیجا ہے موت کے بعد وہ سنتا نہیں ہے تو اسے تلقین کرنے کا فائدہ کیا ہے اسی لیے وہ موتا کو نزدیک یہ فروعی مسائل میں سے ہے تو فروئی مسائل میں سے تم اس امام اس مشتحد کے قول کو اپنی دلیل میں پیش کرو گے کہ تم جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ہاں اگر اپنے آپ کو تم حنفی نہیں کہتے تو ٹھیک ہے دیگر ائمہ کی تو, تو پھر اپنے اپ, اپنے آپ کو حنفی کہنے کا دعویٰ جو ہے وہ نہ کیا کرو لیکن افسوس تو یہ ہے اپنے آپ کو کہتے بھی حنفی ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر ہیں لیکن دوسری جانب پھر اس کے مسلک سے وہ انحراف کرتے ہیں فاتحہ خلفل الامام میں حنفی ہیں لیکن سمائے موتا میں پھر حنفی نہیں ہیں اسی طرح آمین بل جہر میں آمین بل نہیں کہتے وہاں پہ کہتے جی ہم حنفی ہیں اسی لیے ہم آہستہ کہتے ہیں لیکن جب اجرت تعات کی بات آتی ہے دین پر کمانے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ جی قرآن پر اجرت لینا جو ہے وہ جائز ہے تو پھر تراوی پہ بھی لیتے ہیں اور قرآن کی آیات پہ اور ختموں پہ بھی لیتے ہیں وہاں پہ پھر یہ حنفی نہیں بلکہ وہاں پہ پھر یہ خفی ہیں خفی ہیں۔ کیونکہ وہاں پہ پھر ان کے اپنے پیٹ کا نقصان ہے اور تاوان ہے تو ایک تو یہ اور پھر انہوں نے بعض روایات سے جھوٹی روایات جو ہے وہ اس زمن میں بنائی ہیں مثلا ایک روایت ہے کہ جو حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے من صلی علیہ عند تو ہو کہ جو شخص میری قبر کے پاس وہ درود پڑے سمی تو میں اسے سنتا ہوں وہ منص اللہ علیہ ناخت ہو جو مجھ پر دور سے پڑے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتی ہے اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی ہے محمد ابن مروان سدی صغیر سورہ بقرہ میں میں نے اس سدی کا ذکر کیا تھا لیکن وہاں پہ سدی کبیر کا میں نے ذکر کیا تھا لیکن محمد ابن مروان کا بھی میں نے مختصر تذکرہ کیا تھا پہلے پارے میں اس روایت کی سند میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے اور یہ کذاب ہے کذاب اور کذاب راوی کی روایت وہ من ہوتی ہے یہ من روایت ہے لیکن اگر آپ اس روایت کی اس کے مطن کو دیکھیں تو اس روایت کے کی الفاظ کیا ہیں منص اللہ علیہ قبر حالانکہ اسے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کہتے ہیں کہ جو شخص میرے مجھ پر میری قبر کے پاس تم اس سے کہو کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث اپنی قبر سے کہی تھی یا انہوں نے زندہ ہو کر کہی تھی یعنی جو چیز وہ جھوٹی اور منگڑت ہوتی ہے تو اس کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ منگڑت ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنی حیات میں یہ حدیث کہی ہوگی یا جب وہ قبر میں چلے گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں سے اس حدیث کو پڑا ہے من صلی علیہ عند قبری کہ جو شخص مجھ پر درود پڑے میرے قبر کے پاس ابھی اللہ کے پیغمبر قبر میں گئے نہیں ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ جو شخص میرے قبر کے پاس مجھ پر درود پڑے تو میں اسے سنتا ہوں. جب گئے ہی نہیں ہے تو سننا کہاں سے آیا وَمَنْ سُلَّ عَلَيَ <نَعِن> تو اسی لیے اس کے الفاظ جو ہیں یہ بھی منکر ہیں یعنی یہ بھی اس کے من ہونے پر دلالت کرتے ہیں ہاں سننے والوں کے پاس اگر بعض روایات ہیں بعض احادیث ہیں کہ جو مردوں کے سننے پر دلالت کرتے ہیں لیکن اس زمن میں دو روایات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں یا چلے زیادہ سے زیادہ کہیں تو تین روایات جو ہے وہ ایک روایت جو ہے وہ حدیث ہے قلیب بدر کی کہ جس میں مشرقین مکہ کو بدر میں جب انہیں ہلاک کیا گیا اور انہیں پھر تیسرے دن بدر کے کنویں میں جو وہ ڈالا گیا تو ایک وہ روایت ہے جو بخاری میں دوسری روایت جو ہے تو وہ قرع النعال کی ہے جو یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مردہ جو ہے وہ زندوں کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سنتا ہے اسے حدیث و کر انیال کہتے ہیں نعال جوتوں کو کہتے ہیں اور تیسری زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں کہ مردوں پر جو سلام ڈالا جاتا ہے تو اس میں کہ السلام علیکم یا اہل القبور تو اگر مثلا مردے نہیں سنتے تو پھر انہیں یا اور علیکم کے ساتھ کیوں خطاب کیا جاتا ہے یاد رکھے جہاں تک حبی سے قلیب بدر کا تعلق ہے بدر کے تیسرے دن اللہ کے پیغمبر جب بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں تین دن گزارے ہیں تیسرے دن جب وہ کوچ کر رہے تھے تو صحابہ کرام سے کہا کہ ان میں سے جو چوبیس یہ صنادید قریش ہیں تو انہیں بدر کے اس کنویں میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیں اور پھر اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لیا یا عمر بن حشام ابو جہل کا یا شہبا یا شعبہ یا ولید ایک ایک کا نام لیا اور کہا اند وجد نہ ماں و ادنا رب و نہ ہم نے تو ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا فہل وجہ تم ماں و ادا رب تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا پایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرام کا عقیدہ دیکھیں حضرت عمر نے اسی موقع پر اللہ کے رسول سے کہا بخاری کے الفاظ یہ آتے ہیں پیغمبر اے اللہ کے پیغمبر آپ ان جسموں کے ساتھ اور ان لاشوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ جن میں روحیں نہیں ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم الانا لیسماعون بے شک یہ مشرکین الانا اب اس وقت لیسماعون وہ سنتے ہیں لیسماعون یہ سنتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہی ما انتم بی اسماع لما اقول منہم تم لوگ میں جو ان سے ابھی یہ باتیں کر رہا ہوں تو تم لوگ ان سے زیادہ وہ اچھے طور سے تم نہیں سن رہے جتنا یہ جو ہے یہ میری باتیں سن رہے ہیں اس کے جوابات کیا ہیں ایک جواب جو ہے یہ ہے اس حدیث میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوچھنا یہ پوچھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں تک کا جو عقیدہ جو ہے وہ سیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ان لاشوں کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں ان میں تو روحیں نہیں ہیں تو جب روحیں نہیں ہے تو یہ سن کیسے رہے ہیں تو یہاں تک تو صحاب پتہ چلتا ہے کہ صحاب کرام کا عقیدہ مردوں کے نہ سننے کا تھا ورنہ حضرت عمر یہ بات کیوں پوچھتے دوسری بات یہ ان یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک یہ مشرقین یعنی اللہ کے پیغمبر صرف ان مشرقین کی بات کر رہی یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے الآن یہ قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب یہ بات سن رہے ہیں یہ, اس, یہ قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہر وقت نہیں سنتے بلکہ ابھی جو میں ان سے بات کر رہا ہوں تو ابھی کے بھی سن رہے ہیں اور تیسری میں جو ان سے بات کر رہا ہوں تو میری باتیں سن رہے ہیں تم لوگوں کی باتیں نہیں سن رہے یہ تیسرا قرینہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ بخاری کی اسی روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا جو قول ہے تو وہ بھی بعض روایات میں اسی کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا ہے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے انہس بن مالک سے بھی ہے عبداللہ بن عمر سے بھی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے کسی نے عمل مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابن عمر جو ہے وہ تو بدر کے جو بدر کے کوئے میں جو مشرقین کو ڈالا گیا تھا تو وہ تو ان کے سننے کا قائل ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو کیا ہوا ہے انہیں غلطی لگی ہے انہیں وہم لگا ہے انہیں وہم لگا ہے اور اللہ کے پیغمبر ہرگز انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ ہے انہم الان ل یعلمون لا يسمعون کی انہوں نے تعویل کی ل کہ بے شک یہ مشرکین اب اس وقت ل یعلمون یہ اس عذاب کو سمجھ رہے ہیں جس عذاب سے میں نے انہیں ڈرایا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تاویل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی وجہ یہ ہے ام آگے فرماتی ہے کہ قرآن کہتا ہے ان نقلا قرآن فل قبور قرآن تو مردوں کے نہ سننے کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر وہ قرآن کی مخالفت میں بات کیسے کر سکتے ہیں تو اسی لیے انہوں نے سما کی تعویل کی بمانے علم کے کہ یہ لوگ اس عذاب کو سمجھ رہے ہیں اس میں سرے سے سننے کا یہ معنی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ یہ مشرقین ابھی اس عذاب کو یہ جان رہے ہیں اس آذاب کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس عذاب سے میں نے انہیں ڈرایا تھا اور وہ عذاب ان پر شروع ہو چکا ہے قیامت کا وہ عذاب وہ شروع ہو چکا ہے اور اسی طرح اس حدیث کا جو راوی ہے انس بن مالک کی روایت میں انس کے جو شاگرد ہیں قطعہ تو قطادہ وہ اس روایت کے راوی ہیں اور راوی اپنے حدیث کے معنی کو وہ خوب سمجھتا ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر کا موجزہ اللہ اللہ نے ان مشرقین کو تھوڑے سے وقت کے لیے زندہ کیا یہاں تک کہ پیغمبر کی باتیں جو ہے وہ انہیں سنا دی تاکہ وہ مزید زلیل اور رسوا ہو سکیں توبیخاً و تزغیراً و نقمتاً و حسرتاً و ندمن تاکہ انہیں پچتابہ ہو سکے تاکہ وہ ضلیل اور رسوہ ہو سکے اللہ کے اللہ نے انہیں تھوڑے سے وقت کے لیے وہ زندہ کیا تاکہ پیغمبر کی باتیں وہ انہیں سنا سکیں حضرت قطادہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا موجزہ تھا اور بطور موجزہ اللہ نے ان مشرکین کو تھوڑے وقت کے لیے مردار ہونے کے بعد زندہ کیا تاکہ پیغمبر کی یہ باتیں انہیں سنا سکیں اور تاکہ وہ مزید ذلیل اور رسوہ ہو سکیں اسی لیے جو حدیث کی مشہور کتاب ہے مشکات تو صاحب مشکات نے اسی حدیث کو باب المعجزات میں ذکر کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا یہ موجزہ تھا دوسری جو روایت ہے تو وہ ہے حدیث قرع النعال کہ مردوں کا زندوں کے قدموں کی آہٹ سننا اور وہ یہ ہے کہ جب, جب ایک میت وہ ان قبر ہی میت جو ہے جب وہ, اپنی قبر میں وہ رکھا جاتا ہے تو, تو مردہ جو ہے وہ زندوں کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اب قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے اور حدیث کہتی ہے کہ مردہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو اسی لیے محدثین اس کا ایک جواب جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ صرف مخصوص بے اول الوضع یہ صرف اسی حالت کے ساتھ حدیث میں صرف اسی حالت کی تخصیص کی گئی ہے کہ مردہ جو ہے وہ صرف دفن ہوتے وقت زندوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے باقی ماندہ اس کے علاوہ پھر مزید باتیں جو ہے وہ نہیں سنتا یہ صرف اسی وقت یہ قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے اور باقی ماندہ قرآن کا جو اصول ہے قرآن کی جو آیت ہے تو وہ اپنی اصل جگہ پہ ہے قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے حدیث میں صرف اسی چند لمحوں کے لیے مردہ قدموں کی آر سنتا ہے باس بات ختم لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر جواب جو ہے تو وہ رشید احمد گنگوہی نے ترمیزی جی کی شرحی دی ہے علماء دیوبند میں جو مشہور عالم ہے مشہور محدث رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہماری سند میں تفسیر کی سند میں بھی آتے ہیں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حدیث میں سرے سے مردوں کے قدموں مردوں کا کی قدموں کی آہٹ سننے کی سرے سے بات ہی نہیں بلکہ حدیث میں یہ کنائیہ ہے کنائیہ ہے ان دو فرشتوں کے فوراً آنے سے حدیث میں اصل میں یہ جو مردوں کا زندوں کے قدموں کی آہٹ سننے کی بات ہے تو اصل میں یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کنایا ہے منکر اور نکیر ان دو فرشتوں کے فوری آنے سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مردہ یہ زندوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا یا مثلاً اگر اس قبر کے سرہانے اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ زندہ لوگوں جنہوں نے ابھی اس مردے کو دفنایا ہے تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوگا کہ اتنی دیر میں وہ فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں سوال اور جواب کے لیے یعنی وہ اتنی دیر سے نہیں آتے بلکہ وہ فوراں حاضر ہو جاتے ہیں مردوں سے سوال اور جواب کے لیے اگر وہاں پہ اس قبر کے سرحانے کوئی بیٹھ جائے تو وہ ابھی زندہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوگا کہ اتنی دیر میں وہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اصل میں یہ کنایا ہے ان کے فوری آنے سے اور یہ بہترین جواب ہے جو اور تیسری حدیث جو کہ اگر مردہ نہ سن رہا ہوتا تو پھر ان پر سلام کیوں ڈالا جاتا ہے یاد رکھیں سلام اس کے پہلے بھی ہم نے کئی جوابات دیے ہیں ایک تو سلام اس معنی میں ہے ہی نہیں کہ جو ہم معروف سلام کرتے ہیں بلکہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں شاہ کا ہم نے حوالہ دیا ہے البلاغ المبین سے کہ سلام بمانے دعا است مردوں پر جو سلام ڈالا جاتا ہے تو یہ ہمارا معروف سلام ہے ہی نہیں معروف سلام یہ ہے ہی نہیں سلام موتارا بمانے دعا اس مردوں پر جو سلام ڈالا جاتا ہے تو وہ دعا کے معنی میں ہے اور دعا میں کسی کو سنانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا اگر تم کہتے ہو تو کہ پھر یہ یا کی الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں اور علیکہ اور کا کے الفاظ تو یاد رکھیں خطاب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ آپ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سن بھی رہا ہو حضرت عمر حجر اسود کو عجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور بخاری کی روایت میں آتا ہے وَاللَّهِ اِنِّي عَلَمُ أَنَّكَ لَحَجَرٌ قسم اللہ کی میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتر ہے تو کہ حجرِ اسود جو ہے وہ سن رہا تھا بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے جہاد میں اور اپنی انگلی سے وہ خطاب کرتے ہیں حَلْ أَنْتِ إِلَّا إِسْبَعٌ دَمِيْ کہ تو ایک انگلی ہے اور اللہ کی راہ میں تو زخمی ہوئی ہے تو کیا اللہ کے پیغمبر کی انگلی جو ہے وہ سن رہی تھی یاد رکھیں خطاب کے لیے کسی کے ساتھ خطاب کرنا یا اس کے لیے یا کے الفاظ انشاءاللہ اس پر میں نحات کے حوالے جو ہے وہ میں ذکر کر دوں گا اور نحویوں کے حوالے جو ہے وہ میں ذکر کر دوں گا کہ حرف ندا اسی طرح خطاب کے سیغے یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتے اب مثلا نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی تو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ ہمارا سلام جو ہے وہ سن رہے ہیں نہیں ایسا نہیں تو اسی لیے وہ جو ہے تو وہ سلام بمانے دوست اگر اللہ کے پیغمبر جی ان پر سلام کہا جائے ابو بکر پر کہا جائے عمر پر کہا جائے دیگر مردوں پر کہا جائے یاد رکھیں یہ سارے اموات کی فہرست میں یہ داخل ہیں اور مردے جو ہے وہ نہیں سنتے ان نقلاس میں علما بے شک آپ نہیں سنا سکتے پیغمبر مردوں کو ولا تسمعوا ثم الدعاء اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو الدعاء پکار کو آواز کو اذا ولوا مدبرين جب وہ مڑیں پیٹ پھیر کر وما انت بهذه العمى عن ضلالتهم اور نہیں ہے آپ اے پیغمبر راہ دکھانے والے العمى اندھوں کو عن ان کی گمراہی سے انت تسمع الا من يؤمن باياتنا آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر مسلمون پس وہ ہم مسلم اللہ کے یہاں پہ جو گفتگو وہ ہم نے خلاصے کے طور پر کی ان شاء پھر سورہ روم میں بعض دیگر دلائل جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے اور سورہ فاتر آیت نمبر بائیس کے تحت تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ اس آیت کے تحت وہ کر لیں گے ٹھیک ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب